اللہ آسم الخا نے وہ تمام تر راستے جن کے ذریعے معاشرے میں بغض و اند کینہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد پیدا ہوتا تھا وہ سارے کے سارے بند فرما دیے محدود کر دیے ہیں اور ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب انسان کی گفتگو اور اس کی زبان ہے معد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام ایمان رس العمر غیروات اس دین کی چوٹی اور کوہان اس کی اساس اور بنیاد یہ ساری باتیں سمجھائی آخر میں سوال کیا آف عد ال کا بھی ملا کی رانی کیا میں تجھے ان تمام چیزوں کا خلاصہ نچوڑ اور لبے لباب نہ بتا دوں فرمانے لگے بالا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتلائیے آخا کا بھی ل نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کفا علی کا ہادا اس کو روکے رکھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے بڑے حیران ہو کر سوال کیا وہ ان لمآ دونوں بیماں کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی ہمارا معاخرہ ہوگا ہماری گرفت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قب الناسا علا وجوہ اولا منافاد الفنتی کہ لوگوں کو جہنم میں اونھے منہ یا ناف کے بھل گھسیٹ کر داخل کرنے کا سبب صرف اور صرف ان کی زبانیں ہی بنیں گی تو زبان کا غلط استعمال اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی میں اس کو استعمال کرنا غیبت چغلی کے اندر استعمال کرنا اس سے جھوٹ بکنا دوسروں کا مذاق اڑانا دوسروں کو برے القاب سے نوازنا یہ دیکھنے کو بڑے معمولی معمولی کام نظر آتے ہیں لیکن دین اسلام میں یہ تمام تر امور کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہیں اللہ رب العالمین نے بڑا سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے فرمایا لا يسخر قوم من قوم ان عساء ان خَيْرًا نساء نساء خیر کہ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑائے اڑانے والوں سے بہتر ہو والا کلویزو انفوسا اور اپنے نفسوں کو الزام نہ دو خواہ مخواہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کرو والا تنازو بل القاب اور ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ نہ پکارو بے سل اسم الفسو کو بادل ایمان ایمان لانے کے بعد شیشک والا نام بہت برا ہے وہ ملم اور جو بندہ توبہ نہیں کرتا وہی بندہ ظالم ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے نمبر پہ تو مذاق اڑانے سے منع کیا ہے لیکن ہمارے ہاں جو آج کل ماحول بن چکا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ وہ اس داؤ پہ ہوتا ہے کہ میرا بس چلے میں دوسرے کے اوپر کوئی نہ کوئی فبتی کسوں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے مذاق اڑاؤں اس طاق میں ہر بندہ بیٹھا رہتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یس فر قوم قوم ایسا یہ کون خیرمین و لا نسا ایسا یہ کن نہ خیرمن ہن مرد مردوں کا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے خامخو خام مذاق اڑانے والا کام اللہ رب العالمین کو پسند نہیں پھر ارساد فرمایا والا تنازع بن القاب برے لقم نہ دو خام, خام کسی کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی لقب دے دینا یا ویسے ہی بلا وجہ ہی کوئی برا لقب کسی کو دے دینا یہ دین اسلام کے اندر ممنوع ہے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین آئسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرماتے اما ہاتھ المؤمنین میں سے کسی ایک نے کچھ کھانا بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاح اور تعریف کی کہ وہ میٹھا کھانا بڑا اچھا بناتی ہے ایسا رضی اللہ تعالی انہ فرمانے لگی اچھا وہی جو چھوٹے قد کی ہے بات کیا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ وہ کھانا اچھا بناتی ہے انہوں نے جوازن کہا اچھا وہی جو چھوٹے قد کی ہے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا زبان کے ساتھ یہ لفظ نہیں بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سننے کے بعد اشارہ ارشاد اشار فرمایا لقد کلتی کلی ماتن لو موزی جا بھی ہا لا مدد اگر اس تیری بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے اس قدر کڑوی بات سنے کی ہے اب اس کے چھوٹے قد کا ایک عیب کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی زبان سے لفظ تھوڑا بولا ہے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی ہیا کدا بدا قداب، ٹانی کثیرہ و اشارت دیا دیہا فرمایا اچھا جو ایسی ہے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا یعنی چھوٹے کا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسی بات کی ہے اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے گا اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب سن پاتے ہیں ہم کرتے ہیں اسے رسوا دل کھول کرنا بازو بل القاب لقبوں کے ساتھ نہ پکارو لات المزو الفوسا الزام تراسی نہ کرو کسی کا کوئی نقصان ہو جائے کوئی شہ کسی کی گم ہو گئی وہ فوراً کسی نہ کسی کے اوپر الزام دھر دے گا شک کی بنیاد پہ شک کی بنا پہ اور ہمارا تو یہ پولیس کا سارا نظام ہی ایسے چلتا ہے گرفتاریاں سب کی بنا پہ ریمانڈ سک کی بنا پہ سارا کچھ سب کی بنا پہ ہوتا ہے جو اصل مجرم ہیں وہ پیر پھینکتے رہتے ہیں اور کئی بیچارے وہ شک کی بنیادوں پہ پھنس جاتے ہیں تو خام خواہ کا الزام کسی کو دے دینا منع ہے برا لقب کسی کو دینا منع ہے پھر فرمایا بے سالم الخو سو کو باجل ایک بندہ بڑا تقریب کار قسم کا بہت اللہ رب العالمین کا باغی اور نافرمان اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی اس نے گناہوں کی معافی مانگ لی توبہ کر لی اب وہ گناہ اس نے ترک کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ اس کو اس کے سابقہ گناہ کا تانا دیتا ہے ہاں آج تو بڑا حاجی نماری بن گیا ہے میں جانتا ہوں تو کتنے پانی میں ہے تیرا پچھلا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے کسی کو ففق والا نام دینا اس بندے کے ایمان لانے کے بعد یہ بہت برا ہے فرمایا بے سلفوک ففق والا نام برا ہے بعد ایمان ایمان لانے کے بعد بندہ ہے وہ توبہ قائب ہو چکا گناہ اس نے چھوڑ دیا چوری کرنے کی عادت تھی اس نے طرح کر دی توبہ کر لی اب توبہ کرنے کے بعد کسی کی چوری ہو دوبارہ اسی پہ شک کرتا ہے مجرس میں کوئی بات ہو جائے اس کو اس کے پرانے عیب کا پچھلے گناہ کا جو اس کے اندر پایا جاتا تھا جسے اس نے توبہ کر لی ہے اس کا تانا دیتا ہے فرمایا ہوا ملم یا جو بندہ ایسے کاموں سے توبہ نہیں کرتا فا کا مون یہ ظالم ہے پھر فرمایا تم میں سے کوئی بندہ دوسرے آدمی کی حیبت نہ کرے والا یگ تب با باعت جو کم باغا کوئی دوسرے کی جیبت نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام سے پوچھا اتد رونا مل ہی با تمہیں پتا ہے جیبت کیا ہوتی ہے کہنے لگے اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی فرمایا ذکر کا اخا کا بما یک ہو تیرا اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یہ ہی ہے اپنے مسلمان آدمی کا ذکر اس انداز میں کرنا جس کو وہ ناپسند کرے چاہے اس کے پیٹ پیچھے ہو اور چاہے اس کے منہ کے سامنے ہو کوئی قید نہیں ہے حدیث میں الفاظ مطلق ہے فرمایا ذکر کا آخا کا بما یک بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا کہ اس کو ناپسند ہو آج کل بہت سے غیبت کرنے والے کہتے ہیں Oh جی میں تو اس کے منہ کے سامنے بھی کہہ لیتا ہوں اور اس کو اپنے لیے جسٹیفیکیشن جواب سمجھتے ہیں فرمایا مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا جو اس کو ناپسند ہو یہ جیوت ہے کسی نے سوال کیا پوچھا کہ میں اس کی اس برائی کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے کیا یہ بھی قیمت ہے فرمایا ہاں اگر وہ برائی جس کا تو تذکرہ کر رہا ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوگی تو تبھی تو اس کی قیمت بنے گی اگر تو نے اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہا ہے کہ وہ بندہ چور ہے حالانکہ وہ ہے نہیں سو قد بہت ہوں پھر تو تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے والا یہ سب بازا کوئی بندہ دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فا کرے تو موہ یقیناً تم اس کو نہ پسند کرتے ہو یہ چند ایک بیماریاں ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جائیں تو نتیجے میں لڑائی جھگڑا و وناد نا عداوتیں دشمنیاں یہ پیدا ہوتی ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ دو مسلمان آدمی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر رادی نہیں ہوتے تو اللہ رب العالمی نے ان بنیادی بنیادی باتوں کو ڈر سے اکھاڑ پھینکا ہے کہ یہ بیماریاں ہی نہ ہوں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرتیں اور قدورتیں و وناد اور کینا پیدا ہوتا ہے اور منا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے بلکہ دو مسلمان آپس میں ملے ناراض ہیں تو ان میں سے بہتر وہ ہے یہ بتاؤ سلام جو سلام کرنے کی ابتدا کرتا ہے ایک بندہ سلام کرتا ہے دوسرا ناراضگی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دیتا پھر سلام کرے پھر جواب نہیں دیتا پھر سلام کرے پھر اگلے نے جواب نہیں دیا تو سلام کرنے والا قصور سے پاک ہو جائے گا اس کا بھی گناہ ناراضگی والا دوسرے بندے کے سر پڑ جائے اپنا بھی گناہ اس کے سر دوسرے کا گناہ بھی اٹھائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شباب المسلم فسوق ال وقت مسلمان آدمی کو گالی نکالنا یہ شیشک ہے اور مسلمان آدمی کے ساتھ لڑائی کرنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آدمی کو ایک سال بھر کے لیے چھوڑ دینا سال بھر تک مسلمان بندے سے ناراضگی رکھنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہے اللہ رب العالمین ان کی نماز قبول نہیں فرماتا تین بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں گزرتی ایک وہ غلام جو اپنے آقا و مالک سے بھاگا ہوا ہو دوسرا وہ بندہ جو کسی مسلمان بندے سے ناراض ہو اور تیسرا وہ شخص جس کے اندر ایسے عیب اور گناہ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے مختی اس کے اوپر ناراض ہوں اس امام کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی کانوں سے اوپر اس کی نماز گزرتی نہیں ہمارے یہاں تو ناراضگیاں کئی سالوں پر محیط ہوتی ہیں تو ناراضگی کے جو اصل اسباب ہیں بنیادی وہ جو ہاتھ ہوتی ہیں وہی دین اسلام نے انہیں ہی جڑ سے ختم کر دیا ہے کہ نہ وہ اسباب ہو نہ وجہ پیدا ہو نہ ناراضگی سامنے آئے تو ضرورت اصل میں اس بات کی ہے کہ جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں ان اسباب کا کلا کما کیا جائے ان کو قابو کیا جائے اور وہ سارے کے سارے اسباب تقریباً تمام تر اسباب وہ انسان کی زبان سے متعلقہ ہے چند ایک اسباب ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں باقی تقریباً تمام اسباب ان کا تعلق بندے کی زبان سے ہے جب بندہ اس زبان کو قابو کر لے گا مسئلہ ہی سارا حل ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات ہے ہی اس میں بندہ اپنی زبان کو قابو کر لے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے و ملے یا پچیس السلام علیکم کل سے صبح کی نماز ہمارا